اوضو باللہ السلام علیم من الشیطان و جیم من ہم زہین و نفتی ہی و نفتی ہی و لاحبنا موسیٰ بعشر فتممی قادو ربیہ اربعین لیلہ و قادت موسیٰ لیلہ خیہی حارون اخلثمی فی قومی واقع طب صبیر وا ادنا موسا لگاتین لیڈا تن اور سے تیس راتوں کی میعاد مقرر کی وہ عطمم نہ اور اسے دس راتوں کے ساتھ پورا کر دیا یعنی تیس کے ساتھ دس مزید ملا کے کلچالیس فَتَمَّ کا رَبِّهِ ربی ہی سو اس کے رب کی مقررہ مدت چالیس راتوں کی پوری ہو گئی وَقَالَ مُوسَى موسا لی عقی اور موسا نے اپنے بھائی ہارون کو کہا اخ لطفی فی میری قوم میں تو میرا جانشی رہ وہ اور اصلاح کرنا وَلَا تَتَّبِعْ صبیر النقدین اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلیں فرعول سے نجات پانے کے بعد جب بنیسراہین سینا نمائے جزیرہ نوائے سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ صلاۃ السلام کو کوہ پور پر طلب فرما لیا تاکہ انہیں کتاب دی جائے پہلے تیس دن کی میعاد مقرر کی گئی اس کے بعد دس دن کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ ان چالیس دنوں میں موسا علیہ سلاتُ السلام روزہ رکھیں دن رات عبادت اور تفکر و تدبر میں مصروف رہیں اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ تیس راتوں کی خلبت سے عبادت اور مناجات کی عادت پڑ جائے گی اور مناجات کی لذت سے آشنا ہونے کے بعد دس راتیں پڑھانے سے طبیعت پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی چالیس راتیں تھیں جو دس بڑھا دینے سے مکمل ہوئیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے روزہ دار کے لیے مسواک کرنے کا باغ باندھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ روزہ دار مسوار کر سکتا ہے چاہے وہ کر ہو یا خشک اس لیے کسی کا یہ کہنا جو لوگ کہتے ہیں کہ علیہ السلام نے تیس روگوں کے بعد مسواک کر لی تھی تو جس سے وہ بھو جو روزے دار کے منہ سے آتی ہے وہ ختم ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب تھی تو پھر داشراتیں مزید اضافہ ہو گیا یہ بات بالکل بے بنیاد اور بے سب پار ہے رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ ہی نہ کریں تو بہرحال موسا علیہ سلاۃسلام نے جب چالیس دن کی یہ میعاد پوری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں تورات رات کی الواح تختیاں یعنی عطا فرمائیں اور موسا علیہ السلات چونکہ اپنی قوم کا مزاج سمجھتے تھے تو پہلے ہی ہارون علیہ سلاطل السلام کو یہ کہہ کر آئے تھے کہ ان میں رہنا اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا لیکن چونکہ ہارون علیہ السلام کی حیثیت ایک وزیر اور مددگار کی تھی اصل قائد تو موسا علیہ سلاط و السلام ہی تھے تو ان دنوں کے لیے موسا علیہ سلاطلام نے انہیں اپنا جانشی مقرر کیا اور تاکید کی کہ وہ فسادیوں کے پیچھے نہ چلنے لگے ولما جا موسالی خاتینہ وکلم و رب اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا کال و رب ارینی تو موسیٰ علیہ سلات و بھی کہنے لگے اے اللہ مجھے دکھا میں تجھے دیکھ کال طارانی اللہ نے فرمایا کہ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا ولا کندر جبل لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ اسْتَقَرَّ نقان فصوف رانی اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تو یقیناً عنقری دیکھ لے گا فلما تجلاح و قررہ موسا صاحبہ تو جب اس کا رب پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسا علیہ السلام ہوش ہو کے گر پڑے فلما افاقا جب افاقہ ہوا انہیں ہوش آیا قالا تو کہنے لگے صبح اے اللہ تو پاک ہے تب تو میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں اول اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا چھڑا موسالین موسا علیہ السلام ہمارے میقات یعنی مقرر کردہ وقت پر آئے چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاواہ اور موسا علیہ السلاط و کی طرف سے حاضری کا وعدہ تھا اسی لیے یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے واحد کہ ہم نے اس سے اور اس نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اور وکلم و رب اللہ نے موسیٰ علیہ السلاطلام سے کلام کی تو یہ کلام بلا واسطہ تھی براہ راست اللہ تعالیٰ نے یوسا علیہ سلاطلام سے بات چیت کی اور یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا دوسرا موقع تھا یوسا علیہ سلاۃ والسلام کے لیے پہلے موقع کا ذکر صورتحا میں ہے جب آگ لینے کے لیے گئے محسوس کیا کہ وہ آگ ہے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ میں تیرا رب ہوں انی ان اللہ وہاں او علیہ السلام والے اللہ تعالیٰ کلام ہوئے وہ آگے تفسیر اس کی آ جائے گی کہ وہ پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے لاٹھی کی ہے کیا کرتے وہ ساری آگے تفسیر اس کی آ جائے گی تو واسطے کے بغیر کلام اس لیے کہ فرشتے کے ذریعے سے یا دل میں ڈال کر تو ہر نمی سے کلام ہوتا ہے اسے وہی کہتے ہیں موسیٰ علیہ سلاۃ السلام کو ایک خاص خصوصیت عطا کی اللہ سبحانہ ہوگا تعالیٰ نے جس کا ذکر تمام لوگ قیامت کے دن موسا علیہ سلاۃ السلام سے کریں جب میدان اقشر میں لوگ اکٹھے ہوں گے اور حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا سارے درخواست کریں گے آدم علیہ سلاۃ السلام سے کہ آپ ابو البشر ہیں آپ اللہ سے سفارش کریں کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو کئی ایک امریا کے پاس وہ جائیں گے ان میں سے وہ سال ہی سلات السلام کے پاس جب آئیں گے تو ان سے درخواست کریں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنی کلام کے لیے چنا آپ سے اللہ نے کلام کی تو آپ اللہ کے بڑے لاڈلے پہ ابھر ہیں تو ہماری سفارش اور شفاعت کیجیے تو وہ بھی انکار کر دیں گے خیر وہ طویل روایت ہے اس کوہری سے شفاعت کہا جاتا ہے مشرق یونانی فلسفیوں کے عقائد سے متاثر لوگوں نے یہ بات سمجھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کاری نہیں سکتا اس لیے یہاں پہ اللہ نے جو کہا ہے وکل و ربو ہو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی تو وکلّہ ربو حسن مراد ایسے کلام ہے جس کے حروف اور الفاظ ہی نہیں نا لفظ تھے نہ ہی آواز تھی بغیر آواز کے اور بغیر الفاظ کے کلام تھی پتھر سے پوچھے کہ قرآن کی کس آیت سے یا کس حدیث سے تمہیں یہ بات معلوم ہوئی قرآن مجید نے تو موسع صلاطلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کلام کا تذکرہ کیا ہے کلام کا لفظ استعمال کیا ہے اور ندا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے جیسے صورت شعراء میں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کلام سے براد نفسی کلام ہے جو دل میں ہوتا ہے دل ہی دل سے جس میں مطلب بولتا نہیں ہے نفسی کلام مگر وہ تو سنائی نہیں دیتا اور گنگوں کے دل میں بھی ہوتا ہے کلام نفسی سنائی نہیں دیتا گنگوں کے دل میں بھی وہ کلام ہوتا ہے اسے آپ سوچ یا فکر یا خیال کہہ سکتے ہیں ارادہ کہہ سکتے ہیں مگر الفاظ نکلے بغیر وہ کلام نہیں کہلاتا کلام نفسی کو کلام نہیں کہا جاتا اور پھر ظالموں کا حال دیکھیں کہ اللہ تعالی کو کلام کی صفت سے معذور کر دیا کہ اللہ بول نہیں سکتا کلام نفسی تو گنگوں میں بھی ہوتا ہے نا تو معاذ اللہ اللہ رب العالمین کو انہوں نے گنگو کے ساتھ ملا دیا اللہ کی صفت کلام کا انکار کر دیا یہ لوگ قرآن مجید کو بھی اللہ کا کلام نہیں مانتے بلکہ اسے مخلوق کہتے ہیں کہ جو مخوب اور معانی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود تھے اللہ نے وہ مخہوب و معانی اپنے انبیاء تک پہنچائے علیہ السلام کو بھی ایسے ہی پہنچائے اور الفاظ پہنچانے کے لیے ہوا میں ایسے الفاظ پیدا کر دیے جو مخلوم ادا کرتے تھے اسی طرح قرآن مجید وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے مقصد یہ کہ مخلوق کے لیے تو فنا ہے قرآن مجید کو اگر اللہ کا کلام نہ مانے مخلوق ماننے تو مخلوق کے لیے تو فنا ہے ہر مخلوق نے فنا ہو جانا ہے تو قرآن مجید کو مخلوق قرار دینا کلام نہ ماننا یہ قرآن سے جان چھڑانے کا ایک ہیلہ ہے کہ مخلوق تھا ختم ہو گیا لہذا اب اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اللہ کی کلام کا انکار کرنے والوں سے ایک سوال بار بار کیا کرتے تھے اور وہ بڑا زبردست سوال ہے کہ یہ بات اللہ نے قرآن میں کہاں فرمائی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کس حدیث میں کہی ہے محد فلسفیوں کے دماغ کی خرابی کے لیے اور اس کی ان کی خرابی کی وجہ سے اللہ کے کلام کا انکار کرنا اور پھر فلسفیانہ انداز میں دین کا اثبات کرنا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا صفت کلام کا انکار یا تو قرآن کی آیت پڑھو یا اللہ کے نبی کا فرمان بھی پیش کرو اور پھر کلام کا جو معنی تم اراد لیتے ہو اب کلام سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں تو کہہ دیا کلام نفسی تو اس کے کلام نفسی ہونے پر آیت حدیث پیش کرو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان کا ناطقہ بند کر سکتا ہے خیر گئے تو کہتے ہیں اللہ مجھے دکھا میں تجھے دیکھوں فرشتے کے واسطے کے بغیر موسا علیہ سلات سے اللہ تعالیٰ نے جب کلام کی تو اللہ کی کلام کی لذت کے نتیجے میں موسا علیہ سلاط وسلام کے دل میں یہ شوق اٹھا کہ میں اللہ کو دیکھ بھی لوں ہم ہاں کلام تو ہو ہی گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر دی کہ اے پروردگار اپنا آپ مجھے دکھا میں تجھے دیکھ لوں فرمایا لندہ تم مجھے حرکت نہیں دیکھ سکے گا یعنی دنیا میں یہ کسی آنکھ میں طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے ہاں آخرت میں مومن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے وجوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن قیامت کے دن اللہ سبحانہ کو دیکھیں گے اور سارے وقت دیکھیں گے سوال کیا اللہ تعالی تو ایک شخص ہے اور ہم زمین بھر ہوں گے سارے مل کے اللہ کو دیکھیں گے تو بھیڑ ہو جائے گی رش ہو جائے گا کیسے دیکھیں گے آسمان پہ چاند چڑھتا ہے اس کو سارے اہل زمین دیکھیں پھل تو نہ ہوتی کیا چاند کو دیکھنے میں کوئی کبھی بھیڑ محسوس ہوئی ہے ایسے ہی اللہ کو دیکھنے میں بھی کوئی بھیڑ محسوس نہیں سارے اللہ تعالی کو دیکھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا جیسے جامع ہے جاگتی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی اور نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربی تھے میں نے اپنے اللہ جل کو خوبصورت شکل میں دیکھا دیدار کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریم کے خواب بیداری کی حالت میں کسی کے لیے نہیں نور ان فرمایا وہ تو نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا جانتی آنکھوں سے نہیں دیکھ سیدہ ویدہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کی رات اللہ کو دیکھا ہے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے ایک بہت بڑا جھوٹ باندھا خیر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بھی موسیہ سلاط علام کی بات سے انکار نہیں کیا بلکہ ان کی دل جوئی کی اور کہا چلو پہاڑ کی طرف دیکھ میں پہاڑ پر تجلی فرماؤں گا تو یہ مشاہدہ کروا کر موسیٰ علیہ موسلاطلام کی دل جوئی ہو گئی کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا تاکہ درخواست قبول نہ ہونے پر وہ دل گ رفتہ نہ ہو جائے رمگین اور پریشان نہ ہو جائے کہاں پہاڑ کو دیکھ اگر یہ ٹھہر کے اپنی جگہ پہ تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ پہاڑ کے سامنے ظاہر کیا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا تو تجلی کا منع ہوتا ہے پردے کو ہٹا دینا پردے کو ہٹانا یعنی اللہ نے اپنا حجاب دور کیا اور پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا بالکل باریک پس گیا اللہ نے فرمایا الارض جب زمین ریزا ریزا کر دی جائے گی اسی طرح فرمایا ہوا اردو تو قیامت کے دن پہاڑ اور زمین سب خموار ہو جائیں گے سے مانا یہ سمجھ آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ ہوا تو نے اپنا جلوہ پہاڑ کے لیے ظاہر کیا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو کر زمین کے برابر ہو گئے پہاڑ رہا ہی نہیں اور سلام اللہ کا جلوہ دیکھ رہا تو پوجا پہاڑ کی یہ حالت دیکھ کر ہی برداشت نہیں کر سکے ایسے خوفناک دھماکے سے پہاڑ کا پھٹنا اور جب لفت اس کا ریتا ریتا ہو جانا موسیٰ علیہ السلاط وسلام بے ہوش ہو کے گر پڑے تو بہرحال اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے موسا علیہ سلاط والسلام کے سامنے یہ بات ظاہر کر دی کہ اللہ کا دیدار دنیا میں کسی آنکھ کے لیے ممکن نہیں ہے سیدنا نسی بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر سمجھانے کے لیے اپنا انگوٹھا انگلی کے پورے کے قریب رکھا اور فرمایا تو پہاڑ دھنس گیا مطلب بالکل برابر ہو گیا گویا کہ آئی میں کالا سبحان تو روسا علیہ السلام سلام کو جب ہوش آیا تو کہتے ہیں اے اللہ تو بات ہے کہ تجھے دنیا میں کوئی دیکھ سکے تو اس بات سے بھی بات ہے میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ تیری اجازت کے بغیر تجھے دیکھنے کی درخواست کر بیٹھا ہوں میں مانتا ہوں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کالا یا روسا انتفی تو کارنہ سے میری سالاتی و فرمایا اے اوسا بے میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے ساتھ کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا ہے فخر ماں آتئی تو کا بھی تو فخر ماں آتے تو جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اس کو لے لے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا یعنی جو اپنے پیغامات میں نے تجھے دیے ہیں اور اپنے کلام کے لیے تمہیں چنا ہے یہی بہت بڑی نعمت ہے لہٰذا جو چیز مل گئی ہے اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر اس سے زیادہ روعیت کا اور دیدار کا جو مطالبہ ہے یہ ناکا وکتب نالہ الشعی مور تفصیل الک الشعی اور ہم نے اس کے لیے یعنی موسا علیہ السلام و کے لیے تختیوں میں ہر چیز کے بارے میں نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی فخوا اور کہا کہ انہیں قوت کے ساتھ پکڑ و عمر القورمہ کا یا خود و بھی اور اپنی قوم کو حکم دے کے ان کی بہترین باتوں کو پکڑے رکھیں صعوری تم دارفاسی میں قریب تمہیں فاسقوں کا نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا یعنی تمام عقائد احکام اور نصیحتیں جن کی حلال و حرام اور دین کے دوسرے معاملات میں معلوم کرنے کے سلسلے میں بڑی اسرائیل کو ضرورت پیش آ سکتی تھی جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری اللہ تعالیٰ نے لکھ دی کل کا نفس جو ہے اس کا معنی موقع کی مناسبت سے متعین ہوتا ہے مثال کے طور پر ملکۂ سبا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اوتیت بالکل نی شی اس کو ہر شہ دے دی گئی تھی اب بالکل نی شی سے برات اس کی ضرورت کا سارا سامان تھا ایسے ہی میں آج کے بارے میں اللہ تعالیٰ برباد کر رہی تھی بھی بھی ہا اپنے رب کے حکم سے حالانکہ ملکہ سبا کو نہ تو ساری کائنات کی ہر چیز اتا ہوئی تھی اور نہ ہی اس آندھی نے کائنات کی ہر چیز تباہ کی مراد کل سے ہر چیز سے خاص چیزیں مراد ہیں اسی طرح احادیث میں آتا ہے صحابہ کرا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تھا سارا کچھ بتا دیا اب اس سے اہل عیدت کہتے ہیں لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان ہیں غیب جانتے تھے تبھی تو سارا کچھ بتا دیا ان کے علم میں تھا سارا تو سارے قصے مراد قرب قیامت ہونے والے واقعات علامات قیامت ہے اس کی اولاد دیگر حدیث میں موجود ہے تو کل کے نفر کا معنی موقع کی مناسبت سے کیا جاتا ہے تو کبوسا علیہ السلام السلام کو چالیس دن کے احتکاف کے بعد تورات اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے دی کتاب اس سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کو غرب کیا گیا اللہ کیا گیا اس وقت کتاب نازل نہیں ہوئی تھی تقریباً چالیس سال تک اترنے والی وہی موسا علیہ السلات سلام کی حدیث تھی بات ذرا سمجھنے کی ہے فرعون اور آلے فرعون کو غرب کیا گیا کیوں انہوں نے کتاب کا انکار نہیں کیا تھی. کتاب تو بھی نازر ہی نہیں ہوئی تھی کتاب تو فرعون کے غلط کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازر کی اس طرح تفصیل اب آ رہے گئے پھر نے کس جیل کو جٹلایا حدیث کو لوسا علیہ سلاق و پر نازر ہونے والی کتاب کے علاوہ جو وہی تھی جس کو حدیث کہا جاتا ہے اس کو جٹلانے کی وجہ سے پھر اور ہوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ سبحانہ نے دو طرح کی وحی نات کی ایک کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں اور دوسری حدیث کی صورت میں جس طرح کتاب اللہ کا ملک مسلمان نہیں ہے ایسے ہی حدیث رسول کا ملک بھی مسلمان نہیں ہے اگر حدیث پر ایمان لانا ضروری نہ ہوتا حدیث کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری نہ ہوتا تو پھر فرعون کو کس جرم کی سزا میں برق کیا گیا کتاب تو بھی نادل نہیں ہوئی تھی تو معلوم ہوتا ہے جس طرح کتاب پر ایمان لانا اور کتاب کی اتباع کرنا ضروری ہے بے علی ہی حدیث کی اتباع کرنا اور اس کی پیروی کرنا بھی لاد ضروری ہے کتاب کا منکر یا حدیث کا منکر دونوں ہی ایک جیسے ہیں برابر اور پھر اللہ سبحانہ خان تعالی نے حدیث کو بھی کتاب کہا ہے سورت توبہ میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آ جائے گی خیر فرمایا بخود خوب ہاں یہ جو تو رات ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ یعنی کہ اس پر عمل پیرا ہو وہ قوم کا نہیں ہار اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ وہ اس کی بہترین باتوں پر عمل پیرا ہو یعنی جو کرنے کے حکم ہیں وہ اچھی باتیں ہیں وہ سر انجام دیں اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے وہ بری باتیں ہیں ان سے وہ بچ جائیں یا بھی آسانی ہا کا ایک معنی یہ کہ رخصت اور عظیمت میں سے عظیمت کو اختیار کریں اب جیسے مسافر آدمی کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے لیکن اگر روزہ رکھ لے تو یہ عظیمت ہے تو اچھی بات ہے کہ بندہ روزہ رکھے یا خوب بھی آسانی ہا اسی طرح بیمار کو بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی رخصت ہے پھر بھی اگر وہ کوشش کر کے کھڑا ہو کے ادا کرے یہ عظیمت ہے کلیمہ کفر کہنا اشترار کی حالت میں رخصت ہے اس کی بندہ کافر نہیں ہوتا لیکن اگر اس حالت میں اپنی جان کی بندہ پرواہ نہ کرے اور کفریہ شرکیا کرما نہ کہے کفریہ شرکیہ کام نہ کرے اور اس کی پاداش میں اگر قتل ہو جائے تو یہ عظیمت ہے یا خود و بھی رخصت اور عظیمت والے معاملے میں عظیمت کو اختیار کریں جس کا اجر زیادہ ہے وہ کام کریں سلوار حکم کیا آدھی پنلی پہ رکھو آدھی پڈلی سے نیچے آ جائے رخصت ہے یا خود و بھی جو احسن کام ہے وہ کرو رخصوں کی طرف ہی نہ جاتے جا کے چلو گزارا تو چلتا ہے یا خوبیس ایک کام اچھا ہے دوسرا اس سے بھی اچھا ہے جو زیادہ اچھا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرے ایسے ہی مختول کے غرہ تھا قاتل کو معاف کر دیں کہ سانس لیں یا دیت لیں تینوں کام ان کے لیے جائے تو وہ کریں جو زیادہ اچھا ہے انتقام لینا اور صبر کر لینا درگزر کرنا معاف کر دینا دونوں ان کے لیے آپشن ہیں اسی طرح قرض وصول کرنے میں محلت دے دینا فلاحی رحت اللہ میں سارا اللہ کا حکم ہے دستہ تو اس کو اور بولت دے دو تو بہرحال احسن پر عمل کرنے کا یہ حکم ہے سعریقدار اور فاس اور غریب میں تمہیں فاصبوں کا گھر دکھاؤں گا یعنی دوبارہ فرعون اور اس کی آل کے گھروں میں لے جاؤں گا اگرچہ کچھ دیر بعد جیسے میں سر بن اسرائیل میں ہے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے باہوں کا مالک بنا دیا تھا تو اس سے ایک یہ معنی بھی ہے کہ شعوری کم دار الفاصین آخرت میں عنقریب تمہیں دکھا دوں گا کہ ان نافرمانوں کا کیا انجام ہوتا ہے کیسے انجام ہوتا ہے یعنی دار خاصیتین سے مراد دار جہنم بھی ہو سکتا ہے صرف ان آیاتیل ان آیاتیل میں ان قریب اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں بغیر حق تکبر کرتے ہیں یہ تکبر فلم حق کبر کرتے ہیں وہ رو کل آیا تلّی اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تو بھی اس پر ایمان نہیں لاتے وہ رو سبیل سبیلر تقید و حصبیلا اور اگر یہ نیکی کا راستہ دیکھیں تو اس کو نہیں اپناتے اور اگر وہ غمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے راستہ اپنا لیتے ہیں غالق کردہ وہ بھی آیا چینا اللہ وافرین یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جتلایا اور وہ اس سے غافل تھے ولن دینا کردہ وہ بھی وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جتلایا اور آخرت کی ملاقات کو حج تک ان کے اعمال برباد ہو گئے حلون حل وہ صرف اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو تو ایک آدمی نے کہا بندہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اس کا جوتا وہ بھی اچھا ہو لباس کو پوشاک رہائش اپنی اچھی بندہ رکھنا چاہتا ہے سواری اچھی رکھنا چاہتا ہے تو نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے جوال کو پسند کرتا ہے یہ تکبر نہیں ہے تکبر کیا ہے کہ بڑا بنتے ہوئے حق کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا بے وقت جاننا یہ ہے تکبر اچھا کھانا پینا پہننا ہنڈانا یہ تکبر نہیں تکبر کیا ہے حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کی آیات سن کر اپنی بڑائی کے ظلم میں اور برتری کے ظلم میں حق قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی آیات قبول کرنے کی توفیق نہیں دیتا ان سے یہ توفیق چھین لیتا ہے سرا شریف و آیات ہی امدادی نہیں تکون اپنی حق بغیر حق تکبر کرنے والوں کو اپنی آیات سے میں پھیر دوں گا یعنی انہیں یہ سزا دوں گا کہ وہ میری عظمت شریعت اور احکام کو سمجھ ہی نہ سکیں گے اور چاہے رہنے کی وجہ سے دنیا میں بھی دلیل ہو جائیں گے آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے اس لیے صرف صالح ہی کہا کرتے تھے کہ متکبر آدمی علم حاصل نہیں کر سکتا اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک گھڑی کی ضلع گوارا نہیں کر سکتا وہ جہالت کی موت مر کے چاہے رہ کے ہمیشہ کی ضلعت مول لے لیتا ہے تو تکبر یہ علم کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے اللہ سبحانہ بھانا ہوا کو تکبر آنا چار بھی ناپسند ہے شلوار تکنے سے نیچے لٹکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی تکبر ہے جر اداد یہ خیال لا ہے تکبر ہے اور غرور اور تکبر یہ اللہ کی چادر ہے اسے نہ اوڑھو جو اسے اوڑنے کی کوشش کرے گا وہ ہمیشہ پھر یہ جہنم میں چلاتے Oh wow.